یہ علاج ہے اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سی صورتیں ہیں اور کون سی حدیث ہیں جو پڑھنی ہے اور انشاءاللہ شاء آپ بھائی اور بہنوں کو یہ تقسیم کر دیا جائے گا لیکن ابھی کیونکہ شاپس بند ہو گئی ہیں اور میں نے رات کو جو کافی دیر ہو گئی تھی دینے میں اس کو فوٹو کاپیز نہیں ہو سکے ابھی تو انشاءاللہ درس کے بعد اثر کے بعد آپ مدرسے کے انتظامے سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے یا اگلے ہفتے انشاءاللہ درس میں اگلے ہفتے انشاءاللہ جمعرات کو درس ہوگا انشاءاللہ اللہ وہ بھی آپ ساتھیوں کے یعنی مشورے کے درس کے بعد مشورہ کریں گے ہوگا نہیں ہوگا کیونکہ رمضان آ, ہو سکتے جمعے کو یا ہفتے کو ہو تو اس کے اعتبار سے الغرض جس کو یہ پیپر چاہیے علاج کا تو آپ انشاءاللہ شاء مدرسے کے انتظامے سے مل جائے گا چاہے آج اثر کے بعد یا آپ بعد میں آ کے لے لیں انشاءاللہ. میں <سلب> بھی بتاتا ہوں آپ یہ جو آیات ہے وہ پہلے نوٹ کر لیں نمبر ایک سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورب بقرہ آیت نمبر تا پانچ سوربھ بقرہ آیت نمبر ایک سو دو بقرہ ایت نمبر ایک سو سے ایک سو تک ون سکسٹی سے ون سکسٹی تک سورب بقرہ ایت نمبر دو سو پچپن تین مرتبہ سورت البقرہ اعتمر دو 256 اور 257 سو, سو البقرہ کی آخری دو آیتیں 285 سو پچاسی دو سو چھیاسی سورت علیہ عمران ایت نمبر اور 19 سورت علیہ عمران ایت نمبر 26 اور 27 سورت العراف اعتمبر ایک سو تیرہ ایک سو یونس آیت نمبر چھتر سے بیاسی تک سورت پوہا آیت نمبر پینسٹھ سے ستر تک سورت المؤمنون آیت نمبر ایک سو پندرہ سے ایک اٹھارہ تک سورت الصافات آیت نمبر ایک سے دس تک سورت الاحقاف آیت نمبر انتیس سے بتیس تک سورت الرحمن آیت نمبر تینتیس سے چھتیس تک سورت الحشر آیت نمبر بیس سے چوبیس تک سورت القلم آیت نمبر اکاون اور باون آخری دو آیتیں سورت الاخلاص تین مرتبہ سورت الفلق تین مرتبہ اور سورت الناس تین مرتبہ اور جو احادیث ہیں دو احادیث ہیں آپ نے پڑھنی ہے ازہب البس رب الناس وشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقنا في النبار بيه يسهي بخاري هدوث نبار بقانش هزار صالصور ترياليسه ودوسري دعاء دوسري حديث فيعلى بيغامر الله صلى الله عليه كفرمان بسم الله أرقيك من كل شيء ينذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چھیاسی اچھا یہ جو علاج ہے اس کو پڑھنے کے تین طریقے ہیں نمبر ایک پانی میں دم کر کے پانی میں برتن دیکھیں بوتل ہو کوئی پانی ہو جگ ہو اس میں پڑھنا ہی ان آیات کو اور اس حدیث کو مریض آپ کے سامنے بیٹھا ہے یا لیٹا ہے اس پر دم کرنا ہے اور پانی میں بھی دم کرنا ہے یہ آپ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی کر سکتا ہے مریض خود بھی کر سکتا ہے اگر مریض پر بھاری پڑ جائے وہ نہ کر سکے تو آپ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی کر سکتا ہے اور وہ پانی جو ہے وہ پیے اور جسم پر ڈالے جس پر دم کیا گیا ہے دوسرا طریقہ ہے کہ سات بےری کے سبز پتے بیری کے سات سیون سبز پتے لے کر دو پتھروں کے بیچ میں ان کو اچھی طرح رگڑنا ہے پیسٹ بنانا ہے اچھی طرح رگڑنا ہے جب پیسٹ بن جائے تو ایک برتن لے کے آئیں گلاس ہو یا جگ ہو چھوٹا سا اور اس پیسٹ کو اس گلاس میں اس برتن میں ڈال دیں اور اس میں پانی مکس کر دیں اور جو کچھ پتھروں پہ لگا ہے اس پر پانی بہا دے تاکہ کیونکہ ساتھ پتھر تھوڑا سا تو مقدار ہوتی ہے اور پتھروں کو بھی دھو کر اس کے اندر پانی جو تھوڑا سا ذرے بچے تھے بیری کے پتوں کی پیسٹ کے وہ بھی اندر چلے جائیں یہ جو آپ کے پاس پانی آ ہے جس میں بیری کے سبز پتے پتوں کا پیسٹ حل ہو چکا ہے اس پر آپ نے دم کرنا ہے یہی آیات پڑ کے دم کرنا ہے <coughs> دم کرنے کے بعد اس پانی کو اس جو آپ کا مکسچر بن گیا ہے پانی ہے اور بیری کا پیسٹ کا جو ایک محلول بن گیا ہے اس کو بالٹی میں اتنی مقدار میں پانی ڈالیں جسے آپ غسل کر سکیں پھر اس یہ جو اپنے پانی تیار کیا ہے بیری کے ساتھ پتے جس میں مکس ہیں اس کو آپ تین مرتبہ پیئے تین سپ چھوٹے سپس جو ہیں مریض کو پلائیں اگر اس میں سے پی سکے تو ٹھیک ہے ورنہ پانی کو مکس کرنے کے بعد بھی آپ پی سکتے ہیں اگر آپ کڑوا لگے کوئی شخص نہ پی سکے تو اس میں شا... پانی کو ڈال دیں بالٹی کے اندر پھر پیے پھر اس پانی سے غسل کرنا ہے مریض کو مریض سے غسل کرنا ہے پوری جس میں وہ پانی بہا دے غسل کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹب لے کے آئیں اور اس کو بیڈ روم میں رکھ لیں اور اس ٹب کو اس ٹب کے اندر بٹھا دیں مریض کو بڑا ٹب ہو اور اس میں پانی بہا دیں گسل